الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونؤمن به ونتبكّل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظللا ومن يظلل فلا هادية لا ونشهد إن لا إله إلا الله وحده لا شريف لا نشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالن انه لا اله الا الله فقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد موالایم علام مبارک محمد, محمد کم ابارک تعلی ابراہیم والا البراہیم حمید المجید مریا حضرات کی خدمت میں دو مقامات سے پرانے کریم کی تلاوت کی ہے نمبر ایک فالم النح اللہ اور نمبر دو محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہی مجھے ایک شخص کا جانا سے واٹس ایپ پہ میسج آیا اکثر باعث میسج بھیجے تو میں سے آپ لکھ کر, دی جا کر دی. بھی بھیجی تو لکھ کر دی جی. اس ایسے قائد بھی بھیجتے ہیں تو اس کو سننے میں کافی دیر لگتی ہے لکھا ہو میسج ہو تو بہت جلدی آدمی پڑھ لیتا ہے اور بساؤ بات کچھ بھی نہیں ہوتا اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مانا صاحب کیا ہے خیریت ہے صحت ٹھیک ہے بس آپ کا حال سن پوچھنا تھا اب اس میسج کو بتاؤ میں کیا کروں گا ایسے حال پوچھنے والے دنیا میں تھوڑے تو نہیں ہے نا کسی آدمی کو سننے والے لاکھوں بندے ہوں ان میں سے دو سو بندہ روزانہ حال پوچھے تو کم از کم دو منٹ کا ایک میسج ہو تو چار سو منٹ تو روزانہ چاہیے پڑھ لیا تو خاص بات ہے ختم کر دیا تو ہم نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے چائنا میں ایک شخص کو کلمہ پڑھایا ہے تو کیا صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی چاہیے تو میرے کسال میں تھا جو ان کو نے مختصر سے جواب دیا یہی بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف ان سلمات کے پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی چاہیے تو لا الہ الا اللہ سے مطلب اللہ رب العزت کی تو ہے اور محمد الرسول اللہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہے تو اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے اور کلمبل کو ایسے ماننا ہے جیسے ماننا چاہیے اگر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو امام مانے اور تو یہ بھی کہ ہم آپ کو امام سے مانتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے مگر کے مفتی صاحب آپ کو مفتی میں مانتے ہیں لیکن آپ سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے ابا لگے آپ ابا تو مانتے ہیں لیکن آپ کی خدمت نہیں کریں گے اللہ کو اللہ ماننے سے کام نہیں چلتا لبی صلی اللہ علیہ کو کام نہیں چلتا اس لیے میں نرد کیا تھا کہ یہ سمجھے اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ کو اللہ ماننے کا معنی یہ ہے ہم اللہ کی ذات بھی مانے اللہ کے اسمات بھی مانیں اللہ کی حفاظ بھی مانیں تو اللہ سے متعلق تین چیزیں ہیں اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ بولے صد کے بارے میں بنیادی طور پر تین عکائدمز ہیں نمبر ایک اللہ کی ذات نمبر دو اللہ کی سکھار نمبر تین اللہ کے اسما اسے اللہ کے کی نام کیسے ہیں سب سے پہلے سیدھا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہم اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا رکھیں ایک بھی عقیدہ رکھے کہنا رب العزت کی ذات قدیم ہے قدیم کا ماننا یہ ہے ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے جب کوئی نہیں تھا تب بھی تھے. جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی ہوگا اللہ کے ذات قدیم ہے ہمیں شاتے ہیں ہم اللہ کے ذات کو قدیم کیوں مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بات باقی عقائد کے والد کہتی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور وہ سمجھنا عام عالم کے بس میں نہیں ہوتا عوام نے کیا سمجھنا ہے عام عالم کے بس میں اس سمجھنا نہیں ہوتا میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں سمجھ آ جائے تو ٹھیک نہ سمجھ جائے تو بہت ساری بات کبھی نہیں سمجھ آئی تو اس میں شامل آپ کرو اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہیں گے آپ اگر آپ کسی بندے سے کہو ایشور قرآن کی آگ پڑھے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے اگر کسی کے پاس کو آئے تو, تو مجھے لکھ کر دو مجھے تو نہیں یاد کسی آئے گا ٹی وی چینل میں کوئی آئے تو, تو بتاؤ اگر کسی حقیقت پاس میں ہو تو لکھ کر دو تو آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ اللہ ہمیشہ سے شہر ہمیشہ رہے گا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بنیادی طور پہ انسان کی عقل اور دماغ اور تاریخ کے طور پہ آپ آیات اور آدمی اس کو بھی شامل کرو گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توید کا تعلق انسان کی عقل سے ہے نقل سے نہیں ہے قرآن کریم اور حدیث سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے تو عید کا تعلق عقل سے ہے قرآن حدیث سے نہیں ہے وہی سے نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے جن اوقات میں کوئی نبی کو ریاست سے نہیں تھا کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تبدیل میں کتنے سو سال کا فاصلہ ہے جی? پونے چھ سو سال تقریباً آپ تو اس پونے چھ سو سال میں کوئی نبی تو نہیں تھا اس دوران جو بندے فوٹ ہوئے وہ کتر پہ گئے تو ان کا غسور کیا ہے تو وہ جاننا میں کیوں جائیں گے نبی نہیں ہے ان کا کیا غصور ہے لیکن اگر وہ کچھ لکھتے جھانا میں جائیں گے اور سوال ہے کہ نبی ہے ہی نہیں پھر وہ کفر بڑے تو جاننا میں کیوں جائیں گے یہ ہم ان کے ساتھ ظلم ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ وہ جو فطرت وہی کا زمانہ ہے کہ جب کوئی نبی نہ ہو اس وقت کے بندے کو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرق ہے تو جب نبی نہیں ہے تو اللہ کی ذات سے ایمان کیسے لائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا تعلق وہی سے نہیں ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا تعلق عقل سے ہے جس شخص کو خدا نے عقل دی ہے اس نے اللہ پر ایمان لانا ہے خواہ اس پر وہی کی دعوت کونسی ہو یا وہی کی دعوت نہیں اور اگر کسی شخص کے پاس عقل نہ ہو پاگل ہو مجمون ہو اور نبی آ کر صرف کلمہ پڑ وہ نہ پڑے تو کوئی تو اس میں عقل نہیں ہے تو توحید کا تعلق سے عقل سے ہوا یا وہی سے ہوا اچھا نبوبت نہ ہو وہی نہ ہو اللہ کی تحید پر ایمان سب بھی فرض ہے تو شرچہ کی عقل بندو نبی کی دعوت آ جائے اور عقل مند نہ ہو پھر بھی شہید پر ایمان فرض نہیں تو معلوم ہوا کہ عقیدہ توحید کا تعلق عقل سے ہے نقل سے جب عقل سے ہے پھر میں زیادہ اس بات کو علماء تھوڑا سا سمجھ لیں اس لیے جب عقل سے تعلق ہے خراب یہ کہیں کہ جن جس علم میں اللہ کی توحید ذات کے بارے میں بحث ہوتی ہے اسی کہتے علمکلام تو علم علمکلام کا زیادہ تر مدار پھر عقل پر ہوگا اس لیے اکلیات کو گفتگو کرنی پڑتی ہے عقائد کے معاملے تو بندوں کو تازہ ہوتا ہے عقیدہ اور عقل تم کہتے ہیں عقیدہ تو ریت کا تعلق ہی عقل سے ہے اس کا تعلق نقل سے ہے ہی نہیں اسی طرح ندی پر ایمان لانا اور رسالت پر ایمان لانا یہ نبوبت اور رسالت کا تعلق بھی عقل سے ہے وہی کریں میں آپ کو یہ بات آپ اتنی مشکل ہے سمجھاؤں کیسے باتیں کروں گا کہ بالکل سمجھ نہیں آیا دیکھو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اہل مکہ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو اللہ تو تو کلمہ پڑھا صحابی بن گئے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کو کافر بن گئے اب یہ جو حضور فرمایا مجھے فرما کہ مجھے نبی مانو اللہ کا نبی فرمایا کہ مجھے نبی مانو اللہ کی فرید مانو میں نبی بن کر آیا تو اللہ کے نبی پر تو جبراہ اترے تو کسی شخص نے جبرائیل کو اترتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ کیسے مانگے تھے جبریل کو اترنے کو دیکھا نہیں ہے یہ اللہ کا نبی ہے کیسے فیصلہ کرے یہ ندی ہے قرآن اترتے نہیں دیکھا حدیث اترتے نہیں دیکھی تو پھر ندی کیسے مانے اب ندی کس نے اور کیسے مانیں گے تو اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تفریح کو مانوں گا جیسا میں تمہارے اندر چالیس سال رہا نم کا مجھے تم نے کیسے پایا کہ آپ نے ہم ہمیشہ سچ بولا ہے حضور سے میں ایک بات اور کہتا ہوں دیکھو جب میں چالیس سال سے سچ بول رہا ہوں تو میں اچانک جھوٹ جی بولو گا اکلی بات فنمائیے جو بندہ چالیس سال سے سچ بول رہے ہیں وہ بولے گا اتنی بات تم نہیں سمجھتے وہی گئے نبوبت پر عقلی ہوا تو جس میں عقل ہے اس کے بھی نبی کو ماننا ہے اور جس میں عقل نہیں ہے اس کے بھی ماننا ہی نہیں تھوڑے سارا بھی عقل کے اور وہ آپ کا جو دلچسران ہوا میں نے اس میں ایک مسئلہ سمجھایا تھا سمجھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے یاد ہے آپ کو نبی معصوم یہ جو قسمت نبوت کا سیدھا ہے نا نبی معصوم ہوتا ہے یہ عقلی مسئلہ ہے اگرچہ اس کی تاریخ قرآن سے بھی ہوتی ہے لیکن اصل یہ عقلی مسئلہ ہے یہ اقل سے سمجھاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کرتا عقلی مسئلہ کیوں ہے اس لیے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے اگر نمائندہ ہی غلط بات کرے تو سی کون کرے گا نمائندہ ہی صحیح کام نہ کرے تو سی کون کرے گا یہ اپنی مزل ہے اس لیے علم ان کا تعلق بہت زیادہ عقل کے ساتھ ہے عام بندہ سے سمجھ نہیں پاتا تو پھر اس کو پہ آلات پیدا ہوتے ہیں تو بات سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے ذات کے بارے میں اقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے قدیم کا مانا کیا ہے اللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے کوئی بندہ آپ سے پوچھے اس کی وجہ کیا ہے یہ عقیدہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے اب اس کی دلیل سمجھ جس کی دلیل یہ ہے قرآنی قرآنی قرآن کریم ہے قُلْ هُوَ اللہ احد اللہ سمد اللہ ایک ہے اور اللہ ع اللہ اللہ بے نیا نہ کہ اللہ سما پھر آپ کو سرجمہ سمجھائے گے نیاز کہیں گے وہ ترجمہ کریں گے جو بنتا نہیں بے نیا تو صرف ترجمہ کیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے عام بندہ بے نیاز کمانا نہیں سمجھتا ہمارے یہاں بے نیاز زمانا کیا ہے آپ کے کراچی بھی کہ مجھے نہیں پتا میں اپنے ہمارے کیا ہے کسی بندے کا نوجوان بچہ فوٹ ہو جائے لوگ کہتے ہیں اللہ بے نیاد ہے تجھے میں کرے پوچھنے لوگ سمجھتے کون پوچھ سکتا یہ تو نہیں ہے نا تو زیادتی کرے تو سب کو پوچھ نہیں سکتا زیادتی تھوڑی کرتا ہے دینیاز کمانا کیا ہوتا ہے سمت کا ماننا یہ ہے پنجنی لاحتاج علاش علم ہے کلو شیمان اللہ جی لاحتاج علاش علم ہے کلو شیخ اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج یہ ہے سمپ کا اپنی مان اب اس کو مختصر لفظ میں کیسے سمجھائیں اللہ لے لیا بے نیاز کامانا کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں یہ ہے بے نیاز کا مانا کائنات کا ہر ذرہ جس کا محتاج ہو اور جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے بے نیاز کہتے ہیں اللہ حسمت میں سمجھا ہی رہا تھا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اس کی دلیل سمجھے اس کی دلیل یہ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمیشہ سے کیوں نہیں اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے نہیں تو سوال ہے کہ اللہ ہمیشہ سے کیوں نہیں میں نے مولانا نماسا نے فرمایا کہ آپ کی شاہ کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آگے ساتھ میری خواہش ہے تو میں پہلے نہیں آ سکا کیوں نہیں آیا کو وجہ ہوگی نا ادھر ہوگا نا تو میں نے ادھر پیش کیا تھا اگلے سارے کام خراب ہو گئے ہم ایک پونے پانچ بجے مسلفل کام تھے تو میرے دل پوزیشن میں ساتھ چھوڑا تم اگر میں سو ریاں اس وجہ سے میں لیٹ آیا تو میرے تاریخ سے پہنچنے کی وجہ ہے نا اب ہمیں جا نہیں رہتا ہوں کوئی شخص بھی اگر لے پائے تو کوئی وجہ ہوگی وہ نہیں ایسا لگتا کوئی وجہ بھی نہیں ہے کوئی وجہ ضرور ہوگی تو جب ہم کہتے ہیں بھی اللہ پاک نہیں تھے اللہ بعد میں پیدا ہوئے تو سوال ہے کہ کی پہلے کیوں نہیں تھے اس کا یہ ہے کہ کوئی ایک رکاوٹ تھی رکاوٹ دور ہوئی تو اللہ ہوئے اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو اللہ ہوتے سمجھا آ رہی بات ہم کہتے ہیں اللہ ہمیشہ سے نہیں کیوں نہیں یہ رکاوٹ تھی رکاوٹ رکاورت ختم ہوئی اللہ پیدا ہو گئے تو پھر سماد نہ ہوئے نا محتاج ہوگئے نا کرنا کیا ہوگا حالانکہ اللہ سماج ہے محتاج ہے ایک لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ ہمیشہ سے اگر ہمیشہ سے نہیں مانیں گے تو پھر سمجھ کی صرف ثابت نہیں ہوگی سمجھ تب ہوگا کہ جب اللہ ہمیشہ سے ہے ہم, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ ہمیشہ سے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے اللہ اور اگلا سوال تعالیٰ اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ کہاں پر جب ہمیشہ سے جب کہاں پر. ہاں پر ہے اس ہے کے بارے میں آپ و سنت والا جو عقیدہ ہے پہلے اس کو لفظ سمجھ لے پھر آپ پورے بیان پر کوئی شکار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں اس بارے میں ہمارا قیدہ ہے اللہ موجود بلا مکان بلا جہتن بلا کفیت معلومات لکھے اللہ موجود بلا مکان و جہتن موجود ہیں بغیر مکان کے بغیر خاص جہت کے بغیر خاص کیفیت اب یہ بات عام بندے کو کیسے سمجھائیں کہ اللہ تک موجود بلا مکان ہے اس بلا مکان سمجھانے کے لیے ہم عام مرد اور عورت کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے کیا کہہ دیتے ہیں اللہ جگہ پر ہے نہیں اللہ ہر جگہ پر ہے ایک سمانا کہ اللہ اپنے موجود ہونے میں کسی جگہ کے محتاج نہیں ہے تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں لیکن جہاد دنیا میں چھ ہے جہاد سمانے اطراف افراف کتنی ہیں چھ نمبر ایک خاگے نمبر دو پیچھے نمبر تین نمبر چار گائے نمبر پانچ اوپر نمبر چھ تو جہاد کتنی ہوگی اسے عربی میں کہتے ہیں جہاد ستا چھ جہاد جہاد اللہ کے بارے میں ہمارا پیزا کیا ہے اللہ جہاد فکہ کے پاس بھی ہیں جہاد فکہ کو محیط بھی ہے اللہ تعالیٰ جہاز سے سے سستا کو ہے اللہ جہد سے ساک بھی ہے اور کوئی جہد اللہ سے خالی بھی نہیں ہے یہ ہے عقیدہ توحید اب یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے اور میں نے بات اس لیے شروع کیا ہے مجھے ماحول سنواتے ہیں ہمارے مسجد کے لوگ باضوق بہت ہیں تو میں نے بذوق کمانے کے دلائل سن کر خوش ہو گئے نا یہ عقیدے کی بات تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی شروع میں آپ کو پیچیدہ اتنی لگے گی کہ آپ نے کبھی ایسے بیان سنے نہیں جب سننے کے بھی ہو جائیں گے فرسٹ وغیرہ آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا <تصفح> کہ دلائل کی بھی رہتی ہے <تصفح> تو اللہ کے بارے میں کیا چیز اللہ کہاں پر ہے بتاؤ کہاں پر ہے موجود بلا مکان اب موجود بلا مکان تو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا نا تو کیا سمجھائیں گے اللہ ہر جگہ پر اس لیے حکیم علامت مجد الملت مانگا شیف علی خان کھلا ہے دادر الخطہ میں ایک رسالہ لکھا ہے علید اللہ حدید راش اور رسالے کے اندر حکیم علامت خان جی ایک سوال اور جواب میں کر ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ جگہ سے پاک ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے تو جو ایک جگہ سے, تو جگہ سے پاک ہے تو ہر جگہ سے بھی پاک ہے نا تو ہر جگہ پہ کیوں کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں یہ ہر جگہ یہ تعبیر ہے عموم امکنا سے یہ عموم امکنا یہ تعبیر ہے لامکان سے یعنی اللہ لامکان ہے کسی جگہ سے محتاج نہیں لیکن کوئی جگہ ان سے بہن بھی نہیں اس لیے عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر اب یہ بات آپ سمجھیں اس پر میں تھوڑے سے دلائل شروع کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح میں بات سمجھیں اب بات بتائیں کہ اللہ کہاں پر ہے ہر ہاں جگہ اس طرح مطلب کیا ہے کہ کسی جگہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا کوئی جگہ خدا سے خالی ہے ہی نہیں کسی جگہ پر بھی نہیں اور کوئی جگہ ان سے خالی ہے بھی نہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے عقائد کے بعد کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور عموما ہمارے یہاں گمراہی کب پھیلتی ہے عقائد کے معاملات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ہماری کمزوری ہے علماء کی ہم عقائد عوام کو سمجھاتے نہیں ہیں اور دشمن کی خوبی ہے جو عقائد پر بحث کرتا ہے ہم سمجھاتے نہیں دشمن بحث کرتا ہے ہمارے بچے پھسل جاتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ پھسلتے ہیں جو کالج میں بڑھتے ہیں سب سے زیادہ وہ پھسلتے ہیں یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ پھسلتے ہیں یہ پڑھ باتیں نہیں پھسلتے جتنا ان پڑھ ہوگا اتنا وہ گمرہ دیر سے ہوگا اور جتنا وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اتنا گمراہ جلدی ہوگا آپ میری بات سے نراند نہ ہونا نا آپ پورے کراچی میں آپ پھر کر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اگر کچھ لوگ مرگئی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کون لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ کون ہیں وہ بابے ہیں بوڑھے ہیں ان ہیں یہ پڑھے لکھے کون ہیں ہمیشہ ان کو مال وہ ہاتھ کو ملتا ہے ابھی हमारे بہت بڑا فیصلہ ہے جاوید خاندی کام جی کا فیصلہ بوڑھوں میں نہیں ہے में میں है میں بہت سے لوگ پک رہے ہمارے بوڑھے ان کے پاس نہیں جا رہے ان پڑھ بندہ نہیں جا رہا تو یہ گمراہ کیسے ہوتے ہیں اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ कोई وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان ہوگا اس کوئی بندہ دے کوئی دے کوئی بیان دے کوئی سات دے وہ خود پڑھنے کی بجائے اپنے امام صاحب کو دے گا کہ امام صاحب میں جمعے کے بعد نکلا ہوں تو کوئی بندہ تقسیم کر رہا تھا آگے دیکھے ٹھیک ہے غلط ہے تو ماں کو سمجھے گا میں کل بتاؤں گا وہ کل بتائیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ کاغذ کرے گا اس کو لے گا تو لے کر پھر امام صاحب سے بات کرے گا وہاں کو سمجھے گا بیٹا ٹھیک نہیں ہے تو ہم ان پڑھیں ہمیں خدا نے شور بھی دیا اللہ نے دی زیادہ بھی نہیں سمجھتے اب یہاں سے شروع اور دروازے کھل جاتے ہیں حالانکہ وہ دھوکے بہت زیادہ دیتے ہیں جس کو عام بندہ سمجھتے نہیں میں اس پر پہلے گرو کا واقعہ سناتا ہوں پھر نوجوانوں کو دھوکہ کیسے دیتا وہ سناتا ہوں ایک آدمی دیہات میں ایک پادری آیا ہے تو اس نے آ کر के چند لڑکے کٹھے کیے تو اس نے سوال کیا اس نے بھی میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا سیدھا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے تو دیہاتی میں کافی جی بالکل قادر ہے تو اس نے کا بھی میرا ایک سوال ہے آپ سوال ذرا سننا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اللہ کتنے ہیں اس نے گزی ایک ہے اللہ دو ہو سکتے ہیں اس میں نہیں ہو سکتے پکی بات ہے پکی بات سائنس خادی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اللہ کوئی دوسرا خالد پیدا کر سکتا ہے یا پیدا نہیں کر سکتا ہاں بتاؤ اللہ کو دوسرا خالد پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بتاؤ ٹھیک نہیں قادر لوگ قدر جیسے آپ کہتے ہر چیز کا قادر ہے تو ہر چیز کا قادر لوگ اگر آپ کہتے ہیں پیدا کر سکتا ہے تو اس مطلب دوسرا ہو بھی سکتا ہے تو آپ سے کہتے ہیں دوسرا خالق ہو بھی سکتا ہوں کس طرح سے سیدھا سوال جیسے آپ کہتے ہیں نا تھنکینٹ دشمنوں نے صرف آپ کو مارنے کے لیے نہیں رکھے اکیلے برباد کرنے کے لیے ان کے تھنک یہ سوال پھیلاؤ یہ شبہ پھیلاؤ یہ بات پھیلاؤ مسلمانوں کو کتنے پھیلاؤ اس نے یہ سوال کیا اب وہ دیہات کے لوگ سے انپر, تو نکالی ہم हम ہیں انپڑھ ہمارے مودی صاحب سے بات کرو بتائیے ہمارے مودی صاحب سے بات کرو مودی صاحب سے بات کی تو مواد خان فلم میں میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کل گاؤں کے نمبردار کو دس پندرہ سمیدار بندے بلاؤ وہاں جواب دوں گا اگر حجرے نے جواب دے دیا تو پادری میرے سوال کا جواب مودی صاحب نے نہیں دیا اور ہم کتنے نیک لوگ ہیں اپنے مولی کی بات بھی مانتے پادری کی مان لیں گے پادری کہ مان صاحب مار کے وہ ضرورت ہے غلط کہتے ہو غلط کہتے ہم اپنے بندے کی بات نہیں مانیں گے دوسرے کی بات چلائیں گے کل نمبردار بھی تھا دس پندرہ بندے اکٹھے ہوئے تو مولانا خاص نے سے کا اب سوال ہوا لیکن میرا سوامی ہے اللہ دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتا تو خود ہی کیسے ہوا اگر آپ کہتے پیدا, پیدا کر سکتا ہے تو دوسرا خالق ہو بھی سکتا مولانا خاص نے فرمایا اللہ تعالی پیدا کر سکتا ہے لیکن دوسرا خالق ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے لیکن دوسرا خالق خالد خالی وہ کہتے کیونکہ کہ ہر جیس پر قاضر ہے لہذا پیدا تو کر سکتا ہے دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا جب اللہ اس کو پیدا کرے گا وہ پیدا کرتے ہی مخلوق بن جائے گا خالق رہ گئی مسئلہ حل ہو گیا اگر وہ مودی صاحب کو کہا سنبھالتے کاغذ کر کے اپنا اصل دوڑاتے وہ تو عیسائی با... ہو گئے تھے تو بڑی معقول بات یہ ہے پاکستان کے غیر مقوق بات اس کی میں اس لیے کہا کہ بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں جو اپنے امام سے رابطہ نہیں رکھتے اللہ نے یہ بات سمجھنے کی توسی کتاب فرمائی تو نہیں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اگر بچنا ہے اس کا حل ہے کہ بچنا اپنے کہاں سے ہے تو میں سمجھا ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے نہیں لا مقام ہے لیکن اللہ مکان ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا کیسے سمجھاتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اللہ ہر جگہ موجود یہ سمجھاتے دوسرا میں نے کہا تھا کہ واقعہ پڑھے لکھے لڑکوں کو سناؤں دبئی میں گیا تو جو میرے میزبان تھے ان کا محلہ کا کرتے وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھے گیا انہوں نے مسجد کے اندر بر طرف لائبریری بنائی وہاں کے لوگوں نے تو نماز میں کچھ وقت باقی تھا میں مسجد میں جا کر بیٹھ لیا اور لائبریری میں نے کھول لی تو لائبریری جو عام بندے کے مطالعے کے لیے میں نے اس لائبریری سے صحیح بخاری کا نسخہ کون سا تھا صحیح بخاری ہے دو جلدوں میں پارا تھے تو ہمارے جن میں قرآن آتا ہے جنہیں ہم پارا کیا حصہ تو تیس پارا کا مطلب hmm. کی کیا ہے تیس اجزا ہی مزاح کی کی پارے تو قرآن کے بخاری کے پارے کیسے ہو گئے تیس اجزا تو بخاری کے بھی تیس پارے ہیں یعنی تیس اجزا اور نو ہزار تقریباً نو سو بیاسی اس میں روایات ہے موکر رات ملکات مکر سب کو ملا کر جب میں نے دیکھا تو بخاری سے ایک جلد میں چھوٹی سی مجھے بڑا تعصب اس میں لکھا گیا تھا کہ ہم نے مصنف نے کمال یہ کیا ہے صحیح بخاری میں جتنی روایتیں دو دو تین چار چار مرتبہ نا وہ چار چار مرتبہ کاٹ کر ایک جگہ لکھی ہے لہٰذا چھوٹی بخاری کر دی ہے مختصر تاکہ ہر بندہ سہولت سے مطالعہ کرنا آپ بتاؤ کارنامہ ہے کہ نہیں لوگ تو خوش ہوں گے نا وہ ایک حدیث ایک کتاب میں چار مرتبہ لیا اور محمد صاحب نے کیا کیا ایک مرتبہ لکھ دیا دوسرے غلط تو نہیں کیا اب یہ کام کیا بخاری شریف کو اٹھا لیا ہمارا کیونکہ فن ہے ہمارا کام ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں خوبی ہے کہاں خامی ہے کہاں کہاں بڑکی ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے تو میں بخاری شریف کا ایک باب نکالا عن بخاری رحمت اللہ علی کی بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے الفاق جو عورت عمومان یہ کائن کیا ہے یہ آدمی کا ران ہے قسم کا حصہ ران, ران. یہ رام سطر ہے یا سطر نہیں ہے ناس سے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کسان کا جو حصہ رام یہ سطح ہے یا سطر نہیں ہے یہ نمان بخاری نے مسئلہ قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ پہ امام بخاری کون سی لائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں تحیر لے جا رہے تھے ایک سواری پراپ سے ایک سواری سلطانت تھے تو ملے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رام مبارک سے سرطانت فرماتے میں نے آپ کا رام دیکھنا شروع کیا جب میں نے رام دیکھنے شروع کیا تو رسول علیہ وسلم نے اور کپڑا ہٹا دیا اور صرف ایک حدیث نقل کر دی اگلا بات شروع کر دی اب بتاؤ کوئی لڑکا جدئی میں ہو اور سلوار کی بجائے نکل پائیں گے اور سمندر کے کنارے پہنانا شروع کر دے رام کونگے کیے گا رام کو نگا کر کے دکھانا سننا تھا بخاری شریف میں غلط کیا ہے بخاری شریف میں ہے کراچی پورے کماری سمندر کے اوپر لے کے بخاری شریف میں صحیح بخاری ہے میرے پاس بخاری ہے اللہ کے نبی رام دکھایا میں دکھایا تو کیا ہو گیا <تصفح> انپڑھ کام نہیں کرے گا یونیورسٹی کالج کا لڑکا کرے گا کیوں وہ میرا اردو ہے میں پڑھ سکتا ہوں عربی ہے میں پڑھ سکتا ہوں مولانا صاحب نے کیا پوچھنا بتاؤ یہ بخاری مولانا صاحب نے کہ وہی بخاری ہمارے پاس ہے اب وہ جو نا ران ننگا کر کے پھر رہے اور سے دکھاتا پھر رہے وہ سنر سمجھ رہے جیون سمجھ رہے میں نے اپنے میزبان سے کہا یہ تماشا دیکھو کیوں میں نے کہا کس صحیح بخاری میں روایا رسول اللہ نے خود اشار فرمایا الفاط رام سطح ہے دو تھی نا ایک, ایک حضور پاک نے رام دکھایا اور ایک بھی نے رام کو فرمایا. اس دکھانے والی حدیث کو بیان کر دیا اور رام کو بیان فرمانے والی حدیث کو چھوڑ دی اب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کہیں گے بھی رام ستر ہے وہ لڑکے سطر نہیں ہے وہ کہتے بخاری ہے ہم بھی کہتے ہیں بخاری ہے ہم کہیں گے بیٹا یہ بخار جو تیرے ہاتھ میں بخاری کا خلاصہ ہے اور جو ہمارے پاس بخاری مکمل ہے تجھے ایک ریز دکھائی ہے باقی نہیں دکھائی. ہمارے پاس دونوں عیزیں ہیں اب اتنا ختم ہو جائے گا لیکن اتنا کم ختم ہوگا جب وہ بخاری لے کر اپنے امام کو دکھائیں گے کہیں بازار میں بخاری بک رہی ہے یہ بخار میں پڑھوں یا نہ پڑھوں امام کو دکھاتے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اس لیے میری بات اچھی طرح سمجھنا میں یہ مسئلہ کھول امام اٹھا کے الجن نہ رہ جائے امام بخاری ہی ہیں اصل تو ستر ہی ہے اللہ کی نبی نے کیوں دکھایا بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے لیے جائز ہوتی ہے امت کے لیے جائز نہیں ہوتی امت نکاح کرنا چاہے تو بیک وقت کتنے کر سکتا ہے حضور پاک نے کتنے فرمائے <تصفح> نو گیارہ بھیا کو اگر نو تھے گیارہ تھے آپ کو نکالنا بھیا کو اگر نو بیاں نکال رکھی ہیں اب یہ نبی کے لیے جائز ہے امت کے لیے جائز ہے نہیں تو بات یہ پیغمبر کی خصوصیت ہوتی ہے جو امت کے لیے جائز نہیں ہوتی اس کو اچھی طرح سمجھ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی تو اس پر مجھے ایک بات یاد ہے شاید میں نے بھائی سنائی ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے شاید بات سے سنایا میں شادہ تھا مجھے ایک ساتھی نے تھا سنا سروہ والا مجھے واقعہ سنایا تھا تو میں کیوں یادگاری کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو امتی کے خون کا حکم اور ہے اور کے خون کو حکم خصوصیات ہوتی ہیں پیغمبر کی مسئلہ سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں بتایا اللہ نے یہ بات سمجھ نہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہیں غلام ہے ہم سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے ہیں خاکف کیا تھوڑے سے دلائل سے معاف کرنا یہ بات है. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس وقت سب سے زیادہ زور شور سے پروپو کیا جا رہا ہے علماء سے بچو علما سے بچو علما سے بچو علما کی نفرت بھی لائی جا رہی ہے کہ وہ جب عالم سے کٹ گیا پھر گمراہ کرنا بہت آسان ہے سے جڑا رہا پھر گمراہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے تو دعا کریں ہم علمائے حق کے ساتھ جڑے قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اللَّهِ مَشْرِق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ موجود ہے تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ جیسے کیا صابت اللہ کس طرف ہے بولو کس طرف اللہ خاص خاص میں بہرحین میں تھا ایک, ایک لڑکا جو پہلے ہمارا تھا پھر بدل گزر چلا گیا پسل گیا تو ہمارے دوست تھے اس لڑکے کا باپ ان کا دوست تھا اور تن کے بات کرے ہمارے دوست تو تونے کہا جی چلتے کر اس باپ کو ملتے ہیں اگر لڑکا ہوا تو اس کو بھی تھوڑی سی بات سمجھائے سونے کا بہت اچھی بات وہ لڑکا نوجوان تھا ماشاء خوبصورت نوجوان لڑکا اور سب بیچار تھا بہت بڑے بزنس مین ہیں تو مجھے لڑکا کہتا مونا صاحب آپ کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے میں نے کہا ہر جگہ پر ہے یہ آئے بتاؤ دلیل کی بل اللہ مشرق وسما وہتا اس عائد کا مطلب یہ ہے جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرح اللہ کا علم ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت اللہ کا علم ہے یہ آپس میں جو ترجمہ لے کر آ گئے اللہ کے سال وہ ترجمہ ہمارے عالم کا نہیں تھا ان کے معاملہ صاحب کا تھا مولانا محمد آپ کے بیان اس کا نام تو میں نے کھولا میں نے ترجمہ پڑھو اب تم کے عالم نے ترجمہ کیا مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب لی اللہ کے لیے جیدر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا جیدر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا تو میں نے پوچھا کہ منہ علم کا ہوتا ہے یا یازاد کا ہوتا ہے ہوتا؟ علم کا عزاب کا اب وہ یہی کہ مجھے کہتا ہے میں اپنے شیخ صاحب سے پوچھ کر بتا میں نے کہا شیخ صاحب سے نا پوچھو آپ اپنے اللہ سے پوچھو میں اللہ بہران میں آیا ہے اس نے سوال کیا کہ میں خط میں جواب ہے میرے کہتا اللہ سے کیسے میں نے کہا اللہ سے پوچھو نا شیخ صاحب کو پوچھ لو میرے کہتا جی اللہ کیسے پوچھے جی آپ کو خود کہتے ہو کسی عالم کے مخلط بنے تمہلہ مشرق ہے تو اللہ سے پوچھو نا تم کہ مذاہد بنے تو میرے سب ہیں میں نے کہا اللہ سے قرآن سمجھے تو بندہ مشرق نہیں بنتا عمان اور ونیفا کی حدیث سمجھ لے تو مشرق بن جاتا کچھ اکل سے کام لے کچھ عکل سے کام لے اب خاموش ہو گئے اس کوئی جواب نہیں تھا مجھے وہ کہنے لگا بات کرنی پڑی تھی دو بات میں اسی کو سنا تو مجھے کہنے لگا مولانا صاحب تقلیق کرنی چاہیے یا کرنی چاہیے آپ فوراً جواب نہ دیا تو فوراً جواب نہ دیا اگر بندہ پھنس مجھے کہتے تکلیف کرنی چاہیے کہ نہیں میں نے یہ بتاؤ تکلیف کیسے کسی بتاؤ نا تکلیف کیسے کسی ہے کرنی چاہیے کہ تکلیف کہتے ہیں کسی آدمی سے مسئلہ پوچھو پڑوس کی دلیل نہ پوچھو برادری کسی کی بات مانو برادری اسے اس نے تکلیف کا مانا کیا کسی کی بات تکلیف کیسے میں نے کیا ہے کہ تکلیف کیسے ہیں یہ ترجمہ کس نے کیا ہے وہ کہتا یہ ہمارے شیخ صاحب نے میں نے کہا یہ ترجمہ ٹھیک ہے اس کی تم نے شیخ صاحب سے دلیل مانگی ہے تمہارے دلویل کتنے تمہارے شیخر کا تکلیف تو میں نے کال, بلا دلیل بات ماننا تم نے مان لیا دلیل پوچھی نہیں ہے تکلیف کر بھی رہا ہے اور پھر پوچھا تکلیف کرنی چاہیے کہیں لیکن ہوتا ہے بہت تھوڑا سا اس پر کچھ کے رہتے ہیں بھارت سینئر بس امیر لائے لمبا ہے اب بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں بن رہا میں نے بتاؤ نا جی تعلیم مانگیے کہتے نہیں تو میں نے کہا تکلیف ٹائم ہی چاہیے کہ نہیں چاہیے اللہ میں نے کی تفریق کے ساتھ دوسری آئن خدان کریم میں ہے من من وما تم تین ہو تو چوتھا اللہ پانچ ہو تو چھترا اللہ تم کم ہو یا زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ تو اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے اور بتاؤ پھر اللہ کہاں ہر کسی کے ساتھ جو ہے کتنی ایٹی ہو گئی بولو دو میں نے کچھ ایسے بتا دی ساری دو میں ہے میرے پیغمبر اگر میرے بارے میں پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو آپ نے ہے اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے کتنی ایسی ہوگئی اللہ کتنا قریب ہے میرے پیغمبر بتاؤ ناخن و اقرب علیہ الوریب اللہ ہر بندے کی شاعر سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ ہر بندے کی شاعر سے بھی زیادہ شاعر سے, سے بھی زیادہ قریب ہے اس کا مطلب کیا ہے حکیم محمد مجد الملت من شرف علی خالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں انہیں کس درد سے بات کی ہوگی یہ درد آدمی لفظوں میں سمجھ نہیں سکتا فرمانے لگے لڑ تک مسل شہید اللہ دلا مثال ہے لیکن میں کیا کروں جب تک مثال نہ دوں میں سمجھا بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ بے مثال ہے لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھا دی نہیں سکتا اور مثال دینی بھی پڑتی ہے وہ ہے بھی بے مثال ایک نے فرمایا اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے کیسے فرمانے لگے کہ جیسے تم ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے ملاتے ہو چھٹکا دیتے ہو کاغذ کاغذ کے ساتھ مل جاتا ہے جب درمیان میں گوند لگ جائے ایسی گوند لگ گئے تو کاغذ کاغذ سے مل گیا اب فرماتے کاغذ کاغذ کے قریب ہے لیکن درمیان میں گوند کا واسطہ ہے اور گوند کاغذ کے ساتھ ملی ہے درمیان میں तो واسطہ تو के کاغذ کے है باسطے है और اور گوند से मिली ملی वास्ता है ہے فرماتے بالکل اسی طرح انسان اور انسان کی شارغ یہ تب ملتی ہے جب اللہ ہو کوئی ملانے والا نہ ہو تو نہیں مل سکتی نا تو और اور انسان ملتی ہے खुदा خدا اور خدا شارخ سے ملتا ہے بلا واسطہ اللہ سرماتے تمہاری से سے بھی زیادہ قریب میں اللہ بے مثال بھی ہے لیکن مثال نہ دو تو بات سمجھ بھی نہیں آتی اللہ شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے ببو اللہ و فی العقص اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ سلم میں بھی ہے تو میں نے پانچ آئٹے کی اس بات پر کہ اللہ کہاں پر ہے اور یہ ہمارا قیدہ ہے تو میں نے دو قیدے سمجھے نمبر ایک اللہ ہمیشہ سے ہے اور نمبر دو اللہ ہر جگہ پر آج کل بعض لوگوں نے ایک نیا قیدہ پھیلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں ہے بلکہ اللہ صرف عرش پر ہے تو یہ واسطہ آپ کو پڑے گا تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بیان سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے انہوں نے رکھا ہے کہ اللہ عرص پر ہے ہر جگہ نہیں ہے اللہ عرص پر ہے ان کی زلی قرآن پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں ہے سنمست اللہ عرش پر ہے قرآن کریم میں ہے اللہ عرص پر مستوی ہے اللہ عرش پر ہے اس کا جواب اچھی طرح سمجھو سنت عرش کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر ہے سنت والا عرش کا معنی ہے اللہ عرش پر ہے اللہ عرش پر ہے اللہ عرش پہ رہتا ہے اس کا معنی اللہ عرش پر اب آپ کے دین میں سوال آئے گا اللہ کو ہر چیز پہ غالب ہے تو عرش کی بات کیوں اللہ عرش پہ غالب ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیں پہلے مثال سمجھیں پھر بات آپ کو سمجھ آئی ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے اور دوسرے کے پاس سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے کار بھی ہے تو ایک کہ میرے ابا نے مجھے سائیکل لے کر دی ہے دوسرا کہتا میرے ابا نے مجھے کار لے کر دی تو سائیکل اس کے پاس نہیں موٹر سائیکل نہیں تو ہے کار کی بات کیوں کی ہے سائیکل کا تو مسئلہ ہی بری موٹر کا تو مسئلہ ہی میرے تو باپ نے کار لے کر دی اللہ نے کیوں فرمایا اللہ اس پر غالب ہے اللہ فرمائے میں زمین پر غالب ہوں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کچھ زمین پر تو میری بھی طاقت ہے آج ہی صحیح کچھ ہے تو صحیح نہ اللہ آسمان پر غالب ہے تو آسمان پر تو خرشتے بھی کچھ بھی غلط چلو نجازی صحیح اللہ کی طرف سے متعین صحیح ہے تو صحیح نہ کوئی میری میرے اختیار میں تو بارش ہے آپ نے بارش کو فنا اس کے بعد اللہ نے مقرر کیا ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم زمین آسمان کی بات کرتے ہو زمین آسمان کا کیا کہنا میں تو عرش پر بھی غالق عرش پر بھی قدرت میری ہے عرش, عرش پر بھی طاقت میری ہے تو یہ نہیں سمجھایا کہ اللہ شفر ہے بلکہ یہ سمجھایا کہ ارش پر بھی اللہ کا غلبہ ہے اس ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے ہر جگہ پر ہے اور اگر کوئی بندہ اس بات پہ زور لگائے نا چلیے سننا سولہ عرص کا معنی اللہ پر ہے آپ کہنا اگر یہ ترجمہ کرو ہمارے خلاف پھر بھی نہیں ہے کیوں ہمارا قیدا ہے اللہ قرض پر بھی ہے عرش پر بھی تو اس ہمارے خلاف کیسی ہو تو ہمارے خلاف تو کوئی آیت بھی نہیں ہے نا عام تو منف اجتماع اللہ آسمان میں ہے ہمارے خلاف یہ بھی نہیں ہے بہت اللہ اجتماعات اللہ زمین میں ہے ہمارے خلاف تو یہ بھی نہیں ہے سنوا سو اللہ لا عرص اللہ عرص پر ہے ہمارے خلاف تو یہ بھی نہیں ہے ہم زمین پر بھی مانتے ہیں آسمان پر بھی مانتے ہیں اور عرش پڑھ بھی مانتے ہیں ہم اللہ کو ہر جگہ پر مانتے ہیں تو کوئی شاید بھی ہمارے خلاف ہرگز گیز ہے نہیں یہ بات یہ فرمانے ایسے درائیں جو میں عام پیش کرتا ہوں تاکہ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو یہ اچھی طرح سو تھوڑے سوال سمجھنے ان کا ایک سوال اگر آپ کہتے ہیں اللہ اس سے نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راج کے لیے گفتگو کرنے کے لیے کہاں بلا ارش پر تو عرش پر بلا کے اپنے نبی سے گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے اگر ہر جگہ پر ہوتے تو گفتگو کے لیے اللہ اپنے نبی کو عرش پر نہ بلا جو آپ اس کا سنے ہم نے کہا کسی جگہ پر بلا کے کسی بندے سے گفتگو کرنا اگر یہ دلیل ہے اللہ اس جگہ پر ہے تو پھر یہودی کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ٹور پڑے روس علیہ السلام جب اللہ نے بات کرنی ہوتی تو کہاں پر بلاتے ہو گئے وہ ٹور پڑے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں <ercl functions> جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھتے ہیں اگر نماز پڑھنی ہو تو پھر مسل میں آتے تو اللہ سے باتیں یہاں اللہ کباب میں اب آپ کیا جواب اللہ کہاں پر ہے اور ان سے جواب نہیں بنے گا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہیں لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے اس کے لیے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے اگر بندہ مل اور آپ جیسا ہے تو انتخاب ملین کی قبا مسجد کا ہے اگر بندہ موسا کلیم جیسا ہے تو انتخاب سور کا ہے اور اگر بندہ محمد حزیب جیسا ہے تو انتخاب اللہ کہاں پر دوسری دلیل ان کی یہ دلیل شروعات ہے تو اس کے بعد میں دوسری دلیل سمجھے اللہ کا راش پڑا دلیل یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے موقع پر عرص پہ تو اللہ رب نے اپنے کلبر سے فرمایا اردن یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ ادن یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ تو یہ جو بندہ کہتا ہے میرے قریب ہو جاؤ یہ وہی کہے گا نا جو ایک جگہ پر ہے اگر ہر جگہ پر ہے تو پھر اپنے قریب ہونے کی بات کیوں کرتے اللہ ارشک اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ میرے قریب ہو جاؤ اس پہ معلوم ہوا کہ اللہ شفر ہے ہم دیکھو کتنی مضبوط دلیلیں ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے دلیل بھی ہے مضبوط تو بڑے دور کی بات ہے نا ہم اس کو دلیل ہی نہیں سمجھ رہے مضبوط اس کو کیا تو نہیں. میں نے کیش کر جو آپ سمجھو یہ تو اللہ نے اپنے حدیث سے فرمایا عرش پہ بلا کر عزر ملی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں اللہ نے کیا فرمایا کر سورے عالت کی آخری آیا کیا کرو سجدہ سردے کمانا کیا ہے آجو. نے جب اللہ اپنی سجدہ اللہ اپنی پشانی زمین پہ کیوں رکھے میرے قریب ہو جاؤ میرے قریب ہو جو تو اللہ زمین پر ہے کیوں ہمیں زمین کی پیشانی پکوا گے فرمارے میرے قریب ہو جاؤ کہ زمین پر دیے جب اگر مان لو ہم قرآن بھی مانتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں اللہ عرش پر ہیں اپنے حبیب کو وہاں بلا کر فرمایا ادنو اللہ فرش پر ہے پشا... ہماری کسانی زمین پر لگا کے فرمایا ایک طرح فرق کیا ہے حضور کی کسان کے لائق فرش ہے ان کو وہاں ادنو فرمایا ہماری حیثیت کے لائق فرش ہے ہم نے یہاں ایک طرح فرمایا پتا چلا فرش, پر بھی, ہے, پر, بھی. فرش پر, بھی ہے, پر بھی ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ صرف عرش پر ہے ہم کیا اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ ہر جگہ پر ہے یہ بات سمجھا گی تم یہ اور بہت ساری ایسی باتیں کریں تو سالی دلی نہیں پیش کر رہا سندر پیش کر رہا تو اچھا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اوپر کھاتے ہیں یا نیچے جی جیسے جیسے اسلام معلوم اللہ کدھر ہم دیکھو کیسی جلیلیں ہیں ٹینک کیسے بنے ہوئے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں میری بات کو محسوس نہ کرنا ہے میں تو ہوں آپ تھنگ ٹینک نہیں رکھ سکتے ہم جیسا ٹینک کی رات لیں تھنگ ٹینک میں تو کئی بندے ہوتے ٹینک تو اکیلا ہوتا ہے نا ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کریے جو کے چھوٹا سا ٹینک آتی ہو ایک دلائل سنتے رہو کھلاتے رہو ان شاء اللہ اللہ کے ذات کو بھروسہ کر کے کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ عقائد چل نہیں سکیں ساتھ عقائد بچ جائیں ماشاءاللہ. اور ہمارے بچے کبھی ان کے سنگل میں نہیں آ سکتے ماشاءاللہ. سوچا میں نہیں آ سکتا کمزوری ہماری ہے کہ ہم اپنے عقائد کو کھلاتے نہیں ہیں اور اس پر آگے بڑھاتے نہیں ہیں کسی کو دعوت پہنچاتے نہیں ہیں تھوڑی رپ ہم نے لگا رکھی ہے یہ فرقہ کیا فرقہ ہو رہی ہے بس رپ لگا رکھی ہے پتا نہیں سب اللہ میں اقلیت فرمائے گا اور جان نہ کرو کیا میں پچھلا درس دے کر گیا تھا میرے جانے کی بات زیادہ ہوئی ہے آپ کو نمازی کم ہو گئے تو پھر کیسے بیٹا فرکاوری افسوس یہ ہے ہمیں اپنے قائد کا پتہ نہیں خود بیان کر نہیں سکتے اور بیان کرنے والوں کی مسلسل حصہ چیک کرتے یہ بھائی ریکوریت ہو رہی ہے عقیدے بیان نہ کرو مسلک بیان نہ کرو ہم عقیدے کو برحق سمجھتے ہیں ہم عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ شاء مسجد میں بھی کریں گے ممبر پہ بھی کریں گے حال میں بھی کریں گے دنیا کی ہر جگہ پہ کریں گے ہمارا فیصدہ برحق ہے اور ہم اپنے عقیدے کی دعوت بھی دیتے ہیں دینی چاہیے کہ نہیں میرے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ میرا مسئلہ اور عقیدہ ہے اگر ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کا قیدہ اور اسلام الگ ہوگا ہمارا جو عقیدہ ہے وہی اسلام ہے <سن> اس لیے ہم عقیدے کی دعوت بھی دیتے ہیں دینی چاہیے نہیں عقیدے اسلام میں کوئی فرق ہے تو میں یہ کیوں کہ ہمارا سیدھا ہے ہم عقیدے کی دعوت نہیں دیتے اسلام کی دعوت دیتے تو عقیدے کے نام ہی تو اسلام ہے اور دعوت آخری کے سیدھے جی بس ہم نے کہ بنایا ہوا ہے چوی فرکا ہو رہی ہے چلے آپ خیر برائے سمجھے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ کدھر اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہاتھ طرف ہے تو آپ ہاتھ اوپر بھی اٹھاتے ہیں فرقہ میں ہم کہتے ہیں بات سمجھیں اللہ تعالیٰ تمام جہاد سے پاک بھی ہیں تمام جہاد کو محیط بھی ہیں یاد ہے میں نے بات سمجھا اللہ تمام جہاد سے خاص تمام جہاد کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تمام جہاد کی طرف اللہ محیط ہے تو اوپر ہی جو اٹھاتے ہیں وجہ اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ اللہ تمام جہاد کو محیط ہیں لیکن اور فن یعنی معاشرے میں عقل عقل کے مطابق اس اور عقلن جہاد کے سکہ میں سے جو فوقیت ہے وہ اوپر والی جہد کو ہے میں سے آپ بتائے اگر آپ نے اپنے بڑے اجتماع میں کسی کو شرخ بخش نہ ہو تو سب سے پیچھے بٹاتے ملوں پر تشریح تشریح لائیں آپ کے بچے کا وہ ہو تو سب سے اہم مہمان کو کاتے کہ ہمارے عرف میں ہماری عقل کے مطابق اوپر ترجیح ہے کہ اللہ ہر طرف ہے لیکن جس سے خوف کو تمام جہات پر عرفن عقل ترجیح ہے اس لحاظ کو اوپر اٹھاتے ہیں اس لیے ہاتھ ہے میں ایک مثال تم جاتا ہوں استاد درسگاہ میں سبق پڑھاتا ہے پروفیسر لیکچر دیتا ہے مولا سا مسئلے میں بیان کرتے ہیں اب اس اسپیکر کی آواز ہر طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے لیکن اگر کوئی بندہ پیچھے بیٹھے تو کیا کہتے آگے کہتے ہیں پیسے دیتے آواز تو آ رہی ہے بٹھاتے کدھر کیوں ایک اگر کی آواز چاروں طرف آ رہی ہے لیکن استاد کا سبق سامنے بیٹھ کے سننا عزب ہے اور پیچھے بیٹھ کے سننا خلافی عزب ہے یہ ہمارا عورت ہے کسی لیے کہتے بیٹا آگے بیٹھے حالانکہ آواز پیچھے بھی آ رہی ہوتی تو اللہ ہر طرف ہے لیکن جس کے شوق کو ٹو جی ہے اس لیے منہ اوپر کر لیتے اور سوال سمجھے وہ کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں ہے شکر ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے تو آپ سے سوال کریں گے بتاؤ اللہ کا خلام بھی آپ کیا سوال دیکھو سوال کس طرح دکھائے جا رہے کس طرح سمجھائے جا رہے اللہ بےک الخلام بھی ہیں اب السد اللہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ بیت بیک میں ہے زبان جل جائے اللہ کے شام کے لائق ہی نہیں بند ایسی باتیں کریں اور اگر کہہ دیں کہ اللہ بیت بیک میں نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ ہر جگہ پہ ٹوٹ گیا نا اور وہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ کیا جواب دے اگر آپ ہیں تو زبان ساتھ نہیں دی اگر کہہ دیں نہیں عقیدہ ساتھ نہیں دیتا تو بس یہ کا جواب سمجھے ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو یہ خلاف اور اگر اس کو اجمال کے ساتھ بیان کرے نا تو ادب تفصیل سے بیان کریں تو خلاف ادب ہے اور اگمال سے بیان کریں تو میں دو مثالیں دیتا ہوں کوئی بندہ میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کے پورے جسم کے خالق کون ہے کیا کہیے بولو کیا کہیے میں پوچھتا ہوں کے بال کے خالق کون ہے بچے کا کون ہے سینے کا کون ہے پیڑ کا کون ہے اسے نیچے گنوا سکتا ہوں سو نا میں اگر جسم کے بادشو کا نام لے کر پوچھوں اس کا خالے کون ہے تم سب مجھے کہو گے کہ بولو یہ ہمیں تو کسی وجہ سے شرم نہیں آتی ادھر مستورات بیٹھی ہیں مصر بیٹھے رکھا بگ بگ لگا رکھا ہمیں خالے کون ہے اللہ آپ یہ کہہ دو پورے جسم کا خالق اللہ ہے تو بے ادبی ہے میں ایک ہی حصے کا نام دینا شروع کروں پھر تو بات چیزیں ایسی ہے تفصیل بیان کرو تو بے ادبی ہے اور اجمان بیان کرو تو ادب اللہ ہر جگہ پر ہے یہ کھوگے تو ادب ہے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یہ بے ادبی بات سمجھ آ رہی آپ دوسری مثال سمجھو نکاح ہوتا ہے مسجد میں نکاح ہے مولانا صاحب نکاح اور جان فرماتے ہیں اس کے نکاح کرتے ہیں اب مولانا صاحب یہ تو نمبر پر کہیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارے خاندان کی بہت اچھی بیٹی ہے مبارک کو آپ کے نکال میں آئی ہے اس کے حقوق کا خیال کرنا یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے اور حقوق گنوانا شروع کرے ٹھیک ہے تم وہ کو کچھ کرو کیا تمہیں بات کر رہے تھے ہنسو مات میں لطیفہ کو بولنا نہیں ہوں میرا مزاج مزاق بازی کا نہیں ہے میں بات سیزی سمجھاتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں بات ہے میرے بیانات میں حسانے بتایا نہیں ہوتے میرا مزاج بھی انسانے کا نہیں ہے تھوڑی زندگی ہم نے ہنس میں برباد کرنی ہے ہم کی تو جنت تیاری کس لیے جنت میں سب کچھ ہے میں کوئی گزارش کر رہا ہوں اب اگر موم صاحب یہ فرمائے اس بچی کے حقوق ادا کرنا آپ اس کو برا محسوس کریں اور حقوق گنوانا شروع کریں تو پھر تو بات چیزیں ایسی ہیں تفصیل بیان کرو ادب ہے اور بیان کرو تو ایک لیے ہم ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے یہ ہم با لوگ بس ہیں وہ تم کے گستاخ ہیں اس لیے کہتے ہیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی, بھی ہے تو یہ دلیل ان کے گستاخ اور بے ادب ہونے کی ہے یہ دلیل ان کے قریبی ہونے کی نہیں ہے قریبی ہونا اور ہے اور بدب ہونا اور ہے دوسرا جواب سمجھے اس سے ایک لڑکے نے کہا کہ مولانا صاحب اللہ کہاں پر ہے میں نے کہا ہر جگہ پر ہے میں بھی ہے میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم نے کچھ قرآن پڑھا ہے نے کہا الحمدللہ میں قرآن کا حافظ ہوں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تمہارے سینے میں موجود ہے میرے کہتا نہیں میں نے صحیح خالف محبوب ہے مجھے کہتا نہیں کیسے میں میرے گھر تو حافظ ہے تو تونے میں قرآن محفوظ ہے کیسے <تصاف> چینا تو میں نے کہتے موجود ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا میں <میرے> کہ میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں لیکن محفوظ ہے تم گپی کیا کر دو گم ہمارے ایسے چڑھ گئے تو پہلے چیز موجود ہوتی ہے پھر محفوظ ہوتی ہے نا تو میں بھی جب تیرے سینے میں قرآن موجود ہی نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا پہلے بھی مجھے سمجھ آ گیا شکر ہے تمہیں بھی سمجھ آ گیا یہ موجود ہے میں نے اگر دوسرا مجھے مسئلہ بتایا قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے تو کوئی جائز نہیں میں نے جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو سینہ تار کے قرآن رکھ کے پھر جاتے کہتے نہیں تو میں نے کہا پھر کیا بنے گا قرآن موجود بھی ہے بیت الخلا میں جانا چاہیے نہیں ہے تو کیسے, کیا کیسے بیت الخلا میں جاتے اسے نکال دی مولانا صاحب میرے سینے میں قرآن موجود ہے لیکن وہ جسم سے پاک ہے میں نے کہا اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ایک قرآن وہ ہے جو لکھا ہوا ہے جسے کا مصحف کہتے ہیں مصحف اس مصحف کو بیت الخلا میں لے کر جائیں تو اسٹال ہے اور جو سینے میں قرآن ہے اس کو لے کر جائیں تو کوئی شان نہیں ہے اللہ اللہ ہر جگہ پر کیسے موجود ہے جیسے آپ کے سینے میں قرآن موجود ہے بغیر جسم کے آپ بتاؤ قرآن کریم جو مصحف ہے کتنا بڑا ہے تو اس کو آپ ایسے آپریشن کر کے سینے میں رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے کیوں وہ جسم والا ہے اور بغیر جسم کے سینے میں ہے کوئی شان نہیں اسی طرح اللہ ہر کا موجود بلا جسم ہے اگر بلا جسم جی صرف اشکال بیٹھتا ہی نہیں یہ اگر آپ کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ گیا نا اللہ موجود بلا کے جی سمے کوئی اشکال باقی سارے ہو جائے اسدہ میں کہا تو مولانا صاحب اللہ ہر جگہ موجود ہے میں نے کہا مجھے وہ کہنے لگا اللہ موجود ہیں تو صرف اشتہار کے ساتھ یا صرف حلول کے ساتھ صرف اور حلول کسے کہتے ہیں دو چیزیں ملا کر ایک کریں اور ایک تک کا وجود فنا ہو جائے اسے کہتے حل آپ دودھ دودھ میں آپ نے چینی ڈالی ہو گیا پی لیا تو یہ جو آپ نے میٹھا دودھ پیا یہ تنہا دودھ ہے چینی اور دودھ ہے لیکن چینی کا وجود ہے کیا ختم ہو گیا اب ہم کہیں گے چینی کا دودھ میں حلول ہو گیا تو جب ایک چیز کا وجود فنا ہو جائے اسے کہتے حلول ہو گیا اتحاد کسے کہتے ہیں صبح ناشتے میں آملیٹ کھاتے ہیں آملیٹ میں کیا ہوتا ہے انڈا ٹماٹر پیاز ہری مرچ گھی اوپر کالی کوئی ادرک یہی ہوتا ہے امول ہو گا کھاتے رہتے ہیں یعنی بدرس میں کیا ہوتا ہے جن کو پتہ ہی دنیا میں کیا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے ہماری خوراک اتنی اچھی ہے کہ کم ہوتے جو آپ بیٹھے آپ میں سے کسی کے طریقے خوراک نہیں ہوگی آپ سے بڑا تو میں کچھ نہیں خوراک ہماری اچھی ہے اور میں یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کیونکہ ملا ہمارے پاس آتا ہے ہم اس بنیادی پر ساتھ نہیں کرتے ہم سچی خدا کو میں دادی کو بھی کہتا ہوں یہ وہ سری نگر ہے جہاں آپ کبھی نہیں گئے وہاں شہد ہوتا ہے اور سچے سمیت وہاں سے شاید میرے پاس میرے گاؤں میں آتا ہے کہاں بلوچستان آپ اس علاقے میں نہیں رہتے اور بکریاں دودھ دیتی ہیں اس پر کھی نکلتے تو میرے پاس آتا بکریوں کا گھی اور شری نگر کا ساسرام اور شری نگر کا شہر چھتیس گڑھ کبھی آپ نے دیکھا ہے کھانا چھوڑو ہم جاتے ہیں اور دیہات میں بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ بتو آپ اس راتی کو دیکھ کر میرے منہ میں را ل آ ہے کم سمجھ میں کہ ہم دو میٹنگ اس جگہ پر آ گئے اور اس کی وجہ اللہ ہوا ہے میں میں نے دیکھو یہ شہر یہ زعفران کیوں ہے یہ جی بھی بتاؤ میں نے کہ ہم نے خالص عقیدہ سے نظر بھیجا خدا نے وہاں سے خالص شہر ہمارے پاس بھیجا ہم نے خالص عقیدہ بلوچستان بیچا خدا نے گاؤں میں خالص بکری کا دودھ ہمارے پاس بھیجا جب آپ خالص مال دو گے نا اللہ بندے سے وفا کرتے ہیں ایسا نہیں ہی ہوتا آپ دین کا کام خالص کریں اور اللہ آپ کو بناسپتی دردے کھلائیں ایسا نہیں ہوتا سچی بات میں جس ملک میں جاتا ہوں خدا ہوا ہے وہاں لوگ ایسے کوئی شہر کوئی گھی ہر جگہ میں دو مہینوں پہلے میرا ممباسا کا سفر جی تھا ہم نے ممباسا میں دیسی گھی میں دیسی برغ آپ کی رکوا میں پھر بھی جا رہا ہوں مباسا ہوں گے ان شاء اللہ آج کا بیان یہاں کا ہے پر ہو رہا ہمارے سو مبافا میں بیان ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ میں بات کروں یہ میرا وہاں کا سفر تھا موسم ہماری خواہش ہے ہمارے پاس ہے کہ ہماری بھی خواہش ہے ہم کو داغی اور مبلغ ہے کوئی بات سننے والا ہو نے تو شوق ہے کہ بات سنیں کوئی سننے والا تو ہو پہلے خیر میں بھی بات سمجھا رہا تھا اللہ سمے بھی کسی کے پاس فرمایا تو اشتہار کیسے کہتے ہیں کچھ چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ان میں سارے کپڑا الگ الگ وجود بھی باقی رہے جب آمرے بناتے ہیں امریک کا وجود بھی رہتا ہے پیاز کا بھی رہتا ہے ٹماٹر کا بھی رہتا ہے قدرت کا بھی رہتا ہے ادھر کالی مرچ کا بھی رہتا ہے ان کی وجود ختم نہیں ہوتے نا لیکن اکٹھے یہ،, یہ اتحاد اب وہ سنگا اللہ جو ہر جگہ پر ہے تو حلول کے ساتھ یہ اتحاد کے ساتھ اب سوال سمجھ آیا میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے نہ ہی حل ہے نہ ہی اتحاد کیوں میں نے کہا حلول اور اتحاد ان کی سیکیں ہیں جن کا جسم ہو اور اللہ موجود بلا جسم اللہ موجود yes. oh, کوئی جواب نہیں میں آپ کو سوال سماتا ہوں اب آپ سوال کریں یہ سوال تو ان کے تھے نا جیسے ہم نے جواب دی اب آپ سوال کرو اور میں آپ سے کہتا ہوں بہت آپ سوال کرتے ہو آپ سے مراد میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں جو وہ سوال کرتے ہیں ہم ان کے جواب دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے سوال آپ پر قیامت تک کے لیے قرض ہے جو ہم سوال کریں گے قیامت تک کے لیے قرض ہے اس کا کوئی جواب دے میں نے تو اپنے سوالات کو نیٹ پہ دیا ہے سوشل میڈیا پہ دیا ہے ابھی تک تو جواب نہیں آیا کب آئے گا ہم منتظر ہیں آپ یہ سوال یاد کرو پھر آگے پوچھاؤ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ارش پر ہے سے پہلا سوال یہ ہے عرش مخلوق ہے یاد رکھنا ارش مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے مخلوق اللہ خالق ہے اور خالق غیر محدود ہے اگر آپ کہتے ہیں اللہ شپر ہے اللہ مخلوق جو کہ محدود خالق غیر محدود تو بتاؤ غیر محدود محدود میں آ سکتا ہے جواب دوں سوال سمجھ ہمارا دوسرا سوال اگر آپ کہتے ہیں اللہ شپر ہے ہمارا سوال یہ ہے عرش مخلوق ہے اللہ خالق ہے مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے قدیم نہیں ہے اللہ ہمیشہ میں سمجھا اللہ قدیم تو ارش مخلوق اللہ خالق مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے اللہ ہمیشہ سے آپ کہتے ہیں اللہ عرص پر ہے جب عرص نہیں تھا اللہ پھر کہا جب ارش نہیں تھا تو اللہ پھر کہا سوال ہوگی ہمارا تیسرا سوال آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آش پل ہے ہمارا سوال یہ ہے اگر اللہ کو آش پل مانے تو آش مکان ہے اللہ مقیم ہے میں کسی پر بیٹھا نا تو خوشی کیا ہے بیٹھنے کی جگہ اور میں کون ہوں تو یہ اپنی ضابطہ ہے مکان ہمیشہ مقیم سے بڑا ہوتا ہے کچھ کی مجھ سے چھوٹی ہوگی تو میں بیٹھ سکتا ہوں مجھ سے بڑی ہوگی تو بیٹھوں ہوگا آپ چار پائی کے سوتے ہیں تو چار پائی آپ سے چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے بڑی ہے آپ کمرے میں رہتے ہیں تو کمرہ سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا تو یہ اکلیز آتا ہے کہ مکان ہمیشہ مکین سے اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے تو اللہ مکین اور عرش مکین مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ اکبر نہ رہا پھر ارس اکبر بنا اللہ اکبر کا سیدھا تو ٹوٹ گیا تھا آپ کیسے ہیں اللہ اکبر ہے کتنے سوال ہوگی جی ہمارا چوکھا سوال آپ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے ہمارا سوال یہ ہے اب سوچ میں اگر اللہ اکبر ہے یا تو جتنا ارش ہے اتنا خدا ہے برابر ہے یا اللہ تعالیٰ بڑے ہیں ارش چھوٹا ہے اور یا تیز روپیہ بڑا ہے اللہ چھوٹے تین یا دونوں برابر یا اللہ بڑے عرش ارشا اور یا ارش بڑے اللہ چھوٹا اگر آپ کہتے ہیں کہ جتنا عرش ہے اتنا ہی اللہ ہے ارش تو محدود ہے اللہ پھر کیا ہوگیا محدود اللہ تو محدود ہے ہی تو ارش برابر کیسے ہوا اگر آپ کہتے ہیں نہیں ارش بڑا ہے بڑے تو اللہ ہے اللہ ہوش کیسے بڑا ہوگے سمجھ لیں اگر آپ کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں عرض ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا کچھ حصہ سے پڑھے سے اللہ تقسیم ہوگے نا جو تقسیم ہونا یاد رکھنا وہ جسم ہوتا ہے جو تقسیم ہو وہ جسم ہوتا ہے اگلا جسم سے فاک ہے اب بتو اللہ کہاں پر اب بتاؤ اللہ تو بات سمجھ آئی آپ تو نے میں صرف چار سوال کی باقی چھوڑ دو سوال تو بہت ہے جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں آپ چار ہی سنبھالنا تو بہت بڑی لائن میری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہت نیک ہو اور میں بہت فافق یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ سے میری کراچی میں دور نہیں ہوئی آپ کو متفق سمجھ ہو اور مجھے فافک سمجھ نہیں تو میرے جان کو بولے میرے ساتھ کر لیا کرو آپ کو بہت فائدہ ہو حضرات کہتے نہیں محمد صاحب یہ تو حرام ہے تم نے کہ میڈیے پریشان ہیں یہ سارا فطرہ میڈیا کا ہے ہر بچہ ویڈیو دیکھتا ہے ہر گھر میں ویڈیو ہے ہر موبائل میں वीडियो ہے گنا سارے ویڈیو میں دیکھنے ہیں لیکن نیک چیز کے ویڈیو کے لیے آنے دینا میں کہوں گی اللہ چلیے جہاں پر گن ہے وہاں نیکی جا کرو گنا نکل جائے گا نیکی بیٹھ جائے گا آپ موبائل نہیں استعمال کرتے میں آپ کو ترویج نہیں دیکھتا لیکن یہ اور میڈیا کا توڑ میڈیا ہے میڈیا کا توڑ نان میڈیا نہیں ہے میری so, جی جی جی جی جی جی بات نہیں جی کہ فرمائے اس جی لیے جی عام بندہ سمجھتا کہ جی گمانا صاحب تو ہے کیا تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آگے ہر بندہ عمرے پر عمرے پر جاتے ہیں بتاؤ تصویر کے ساتھ بغیر تصویر کے حرام نہیں حرام تو کھچواتے ہیں ہمارا طرز ہے بولو تو آپ خود بھی جاتے ہیں اپنی بچیاں بھی لے کر جاتے ہیں خود بھی جاتے ہیں بیگم کو بھی لے کر جاتے ہیں اپنی ماں اور نوجوان بیٹی کی تصویر کھنچواتے ہیں عمرے کے لیے جو فرض اور واجب بھی نہیں ہے تو آپ چھوڑ بولو آپ کو بھی تصویر حرام ہے بیٹی ہم عمرے کے لیے نہیں جائیں گے ایک عمرے پر سوا لاکھ روپیہ لگتا ہے منساخے وہ کتابیں چھپوا رہے ہمت کروڑ پڑتا ہے تھوڑا سا قدم بڑھاؤ لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں کیوں کابل کے دل میں عظمت ہے نا اس پر آپ تصویر بھی چھٹوا لیتے ہیں ابھی دل میں عظمت نہیں ہے اس پر آپ کو الجر ہوتی ہے کہ نہیں آج مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو پابند نہیں کرتا لیکن میں آپ کا ذہن بناتا ہوں کہ میڈیا کا دور میڈیا ہے اس کو بغیر اب چکر لے نہیں سکتے اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں کہتا فرمائے تصویر حرام ہے ویڈیو حرام ہے اور قدرے ضرورت اس کی گنجائش ہوتی ہے اب پر مقابلہ ضرورت ہے یا نہیں یہ ہر اس بندے کو پتا ہے کہ جو سمجھتا ہے میڈیا کتنا امت میں بگار پیدا کر رہے اللہ ہم سب کے بعد یہ کی کسی فرمائے تو میں نے آپ کی خدمت میں بڑے اقتصاد سے دو عقیدے سمجھائیں نمبر ایک اللہ قدیم ہے اور نمبر دو اللہ ہر جگہ پر یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے کیونکہ مجھے نشان نے میسج کیا تھا آنے سے پہلے امام صاحب ہماری خواہش ہے کہ مستورات بھی ہیں حضرات بھی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول صاحبہ کے بارے میں آپ بتائیں ہمیں کیا چیزیں رکھنے چاہیے میں نے کہا بہت اچھا مضمون ہے آج کل عقائد پر تو محنت ہی ختم ہو گئی ہے نا یہی باتوں پر آپ کبھی محسوس نہ فرمائیں اعمال پہ محنت ہو رہی ہے عقائد پہ محنت نہیں ہو رہی حالانکہ عقائد پر محنت امال کی محنت سے بھی زیادہ ضروری ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے جواب دیں اگر ایک شخص کا سیدھا خراب ہو اور امال اس کے ٹھیک ہو یہ جنتی ہے بتاؤ اور کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو امال کمزور ہو یہ کبھی جنت میں جائے گا یا نہیں اللہ کے قرآن سے جائے گا سفات سے جائے گا لیکن جائزہ تو صحیح نہ بلکہ کا عقیدہ خاص ہے اب بتاؤ عقیدہ بنیاد ہے اس لیے عقائد پر محنت امال سے بھی زیادہ ضروری ہے اللہ ہم سب کو عقائد اور امال دونوں کی محنت کرنے کی تصویر فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے قابل کا مطلب ان کے منحج کے مطابق چلانے کی توفی کے پاس رہا الحمد للہ وسلات السلام مالا رسولی مالا عالیہ و صحابی اجمائی اے مولا کریم ہماری حسنات قبول فرما سیات کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما بیر حجات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اے مولا کریم ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما جو گناہ کی اپنے قدم سے معاف فرما اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بربتنے کی توفیق عطا کرنا رضاط سے بچنے کی توفیق عطا کرنا میں مولا کریم جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرنا میں مقروض ہے ان کے قرض عطا کرنا جو والدین اولاد کے نکاح کے سلسلہ میں متفقر ہیں میں ان کو جوڑ کے رشتے ادا کرنا وہ اپنی اولاد کی تعلیم ملازمت کاروبار کے لیے متفقر ہیں ان کو اللہ کی فکروں سے دینے آرما یا اپنی محبت عطا فرما کر غیروں کی محبت سے دینا فرما دے اپنے نظر کا محتاج بنا کر غیروں سے غبی بنا دے اے مولا کریم جتنے حضرات تشریف لہسا پرانا قبول فرما یا اللہ ہمارے حضرات الخواتین جو آئی ہیں ان میں کسی کے دل میں جائز خواہش ہو. دعا کرانا چاہتے ہو نہ کہہ سکے ہوں آپ ان کی جائز خواہشات اور دعاؤں سے قبول فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ مانگ کے فرما قبر کی عذاب سے محفوظ فرما حیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیف فرما اپنے عرش کا سایہ نسیف فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما جو کے بدحا ہے کو ہدایت عطا فرما اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ کو نکرم سے چن چن کے ختم فرما جو خیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نانی ہیں ہمیں بھی عطا فرما یعنی شرور سے پناہ ما بھی ہمیں محفوظ فرما خیال نادرین کی نظر مکر سے مستان